آج کے بعد حضرت عباس کو المدار نہیں کہنا سب جھوٹ کی کہانی ہے کوئی ٹھنڈا نہیں اٹھایا انہوں نے پانی لینے ہی نہیں گئے پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا حرف آخر ہے اگر کوئی دنیا کا ایک دو لاکھ کروڑ سب جمع ہو کر صرف اس سوال کا جواب دے دیں میں سب کچھ تک کر دوں جتنے ڈاکٹر خود کو کہتے ہیں یہ رسول کے مقابل رسول کے دشمن رسول کے مخالف نف ہیں لیکن غالت ہے ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہیں جب ممبر پر بٹھاتے ہیں یا مسلط پہ بٹھاتے ہیں وہ لاکھ غلط ہے بےکارت رسول کو کیا منہ دکھائی نہ محمد والی صاحب ہی وبارک وسلم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ دنیا کائنات کو کربلا کے حوالے سے نئی تحقیق اور لاجواب تحقیق سنانے جا رہا ہوں عنوان ہے کربلا شریف میں پانی بند ہونا سراسر جھوٹ ہے یہ جھوٹ کس نے بولا ہے کس نے گھڑا ہے کس ظالم اور خبیث نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس منہوس قذاب دجال شخص کا نام ہے ابو مخنف لوت بن یاحیہ اس کی کربلا کے موضوع پر دنیا میں سب سے پہلی لکھے جانے والی کتاب ہے اس کا نام ہے مقتل الحسین اور کہیں کبھی کہتے ہیں المقتل یہ رسوائے زمانہ کتاب جتنا پانی بند کرنے کی روایتیں ملتی ہیں کسی بھی کتاب میں کسی بھی کتاب میں یہ میرے لفظوں پر زور کرنا وہ سب کی سب اسی منہو زمانہ قذاب دجال کی سند ہے اور کسی کی نہیں جو بھی کتاب ہے طبقات ابن سعد ہے انصاب الاشراف ہے تاریخ ستا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہے اس قصے اور کہانی کی جب آپ اصل ڈھونڈنے چلیں گے تو آپ کو سوائے ابو مخنف کے کسی کے پاس نہیں ملے گی میں نے بحمد اللہ تعالی آج سارا دن اس منہوس کے اس جھوٹ کی کھوج لگانے میں صرف کر دیا آخر اس نتیجے تک پہنچا کہ ہر سند اسی منہوس کی طرف راضی ہو رہی ہے میں اپنی کتاب میں سارا کچھ لکھ رہا لکھ چکا ہوں سمجھو لیکن یہ ریکارڈنگ میں نے ضروری سمجھی تاکہ سب تک یہ پہلے حقیقت پہنچ جائے یہ سچائی سب تک پہنچ جائے اور یہ جو پوری دنیا پر جھوٹ کی نحوست پھیلی ہوئی ہے جس نحوست سے سادار مولوی عوام دھڑا دھڑ چکلے کی برادری میں شامل ہو رہے ہیں اس نہوست کو دور کرنے کے لیے یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں ایک انڈیا کا مفتی ہے اس کا نام ہے مفتی توفیق احمد نعیمی صاحب حضرت کا رسالہ ہے کربلا میں پانی پر پابندی سنی دارالشاعت لاہور سے چھپا ہوا ہے اس کے رد میں میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ تمام حقائق کھل گئے حضرت صاحب معلوم ہوئے توفیق احمد نہیں ہیں حضرت مفتی بے توفیق نہیں بھی ہے ارے بے توفیق نعیمی تیرا جنازہ نکال رہا ہوں انڈیا سے اور دنیا پوری سے اگر کسی کو ملا کر بس میری اسی ایک بات کا توڑ پیش کر دو میں سارا کچھ چھوڑ دوں گا ارے بے توفیق اب دیکھ تو توفیق نام کا ہے دیکھ حقیقت میں توفیق کس کے ساتھ ہے تیرا پورے رسالے کا رد لکھنے بیٹھا تو ایک بات سے ہی تمام رسالے کا رد یقینی حتمی ہو گیا آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہی اس کو توفیق کہتے ہیں تو بک بک کر رہا ہے کیا کیا بک بکری کی ہیں تنہیں؟ کیا تماشا لگایا ہو اپنے رسالے میں شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جیسے جنہوں نے تصدیق کی ہے تیری اس بکواسات کی صرف ایک بار تیری ساری کہانی حضرت عباس کو نہر فراد پر بھیجنے کے دعوے کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور میں نے اس کا ہی جنازہ نکال دیا ہے تیری تمام دلیل کا لبے لباؤ وہی ہے اور میں نے اس کو ختم کر دیا تو بات ہی ختم ہوگی اب سنیے پہلے میں سناتا ہوں علماء جرح و تعدیل کی معتبر ترین کتابوں سے ابو مخنف کذاب کا حال اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر آخری حوالہ خود شیوں کا ہوگا ابو مخنف کے متعلق کیا بات ہے اه اه اه اه. کیا بات؟ میرے بھائیوں یہ ہماری کتاب میں آ رہا ہے انشاءاللہ سارا کچھ لیکن اس وقت خلاصہ بتاؤ بن معین ودی اللہ تعالیٰ جرح تعدیل کے روئے زمین کے مسلم امام عباس دوری کی روایت جو ان کی تاریخ کی ہے اس کے ساتھ فرمایا ابو مخنف لئی سا ابو مکھنف کچھ نہیں ہے کوئی شے نہیں ہے ویسے خوش تبھی کے لیے کہتا ہوں حضرت جی کیسا کیسا شے معدوم ہے جس نے پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے یہ بھی تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے لیسا بھی شے بڑوے نے سب کو آگے لگا رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ارے کچھ بھی نہیں ہے اتنا بڑا کام کر دیا ابھی کچھ نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے لحاظ سے کچھ نہیں سچائی کے لحاظ سے کچھ نہیں روایت کے لحاظ سے کچھ نہیں اس کی روایت آ جائے تو اٹھاؤ پھینک دو یہ بندہ ہی نہیں ہے بات ختم وہی امام یہاں بن معین پھر فرماتے ہیں اپنی تاریخ میں ابو مخنف و ابو مریم وہ آمربین شیمر شمر سو ہوم بے یہ تین راوی ہے تینوں کچھ نہیں ہے قلت تو لے یا ہوم مسلو آمر بین سیمر یہ آمربین شیمر کی مثلا ہے کالا ہوم شروبین آمربین یہ دو حضرات جو ہیں نا یہ بن شیمر سے بھی بدتر ہیں کتاب وضفا امام و کی اس کے اندر کیا ہے یاہیا کے حوالے سے اسی انہیں یاحی کے حوالے سے ابو مخرف لہسا بے شاید دوسرے مقام پر لہسا لے سکا یہ کوئی سکا بندہ مند نہیں ہے پھر اور روایت وہی آ گئی کتاب و زفا میں یہ کیوں دے کر کیونکہ ہر بندہ جن کو ذکر کر رہا ہوں وہ خود نقد و جر کا امام ہے تو اگر وہ پچھلے کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے نا اس کی تائید کر رہا ہے نا اس کو نقل فرما رہا ہے برقرار رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اجماع اتفاق ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خبیص اس قابل ہی نہیں کہ اس کی روایت لی جائے میزان والے اقتدال میں امام زا لکھ رہے ہیں کیا عامر بن شمر جوفی کوفی شیعی عباس دوری نے جہجہ بن مائن سے روایت کیا لہسا بے شہر اب ایک اور قول انہوں نے امام کا نقل کیا امام جز جانی کا یہ بھی ذرا تعدیل کا امام ہے انہوں نے فرمایا ضائع حق کے راستے سے ٹیڑھا چلنے والا ہے بد مذہب ہے بداتی ہے صاحب ہوا ہے کذاب ہے کون ہے ہاں کذاب ابن حبان فرواتے ہیں رف دف یشتے مس صحاباتا صحابہ کو گالیاں دیتا ہے یار ول مودوات علی من گھڑت رویتے جوڑ جوڑ کر حضرات جو ہیں ان کے ساتھ لگا دیتا ہے اور آگے چلا دیتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں منکر الحدیث اس کی جو بھی روایت آئے گی وہ اس شیطان کے سوا کسی کے پاس نہیں ملے گی یہ مطلب ہے منکر الحدیث امام یا بن معین فرماتے ہیں لا یوکتا حدیثو یہ سب زہبی کے میزاج الاط کے حوالے چل رہے ہیں امام نسائی امام تارا کتری وغیرہ فرماتے ہیں متروک الحدیث اس کی روایت آئے تو چھوڑ دو ختم ختم بس سلیمانی فرماتے ہیں جیسے یہ حضرات باتتا رہے ہیں وہ کیا کرتا تھا وہ رافضیوں کے لیے روایتیں بناتا تھا تھا جھوٹ تو یہ اس سے بھی بدتر ہیں تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہوں گے یہ کیا کرتے ہیں یا پانی کی بندش کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں کتاب راضی بن محمد القام آفا ابن ادی کی یاہ بن معین کا وہی قول ایسا شہ والا اس کے اوپر اللہ کو جو ابن نے کلام کیا جو یاب بن معین کے فرمان پر جو حاشیہ چڑھایا وہ سمجھ دیکھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں وحاد ال قالح ابن وحاد اللہ قالحبنعین یووا فکو الہل امتو جو ابن ماہین نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے انسانیت سچائی نام کی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے فرمایا اس پر تمام ہمارے امام یاحیا بن مہین کے ساتھ متفق ہیں ہمارے تمام امام یاہیا بن مہین کے ساتھ اس بات میں موافقت رکھتے ہیں بات ختم ہوگی اس کا مطلب ہے اتفاق ہو گیا علماء جرح تعدل کا اتفاق ہو گیا کہ یہ بھڑوا کوئی چیز نہیں اگلے لفظ بھی سنو حد اخبار من تقدم میں نے صلف صالحین بولا جب دو میں اتنا بولا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے صلف صالحین صاحبہ طبین ان لوگوں کے متعلق یہ بڑوا روایتیں پیش کرتا ہے فرمایا ملی. کوئی بہت گستاخیاں ملاتا ہوشیا ہو. ہے رفظ مختارے کن جلاب بھنا او کون سا ہاں سنتے جاؤ اس کی روایتیں تمہارا ملا سناتا ہے تمہارا ڈاکٹر لاہوری سناتا ہے کون کون سناتا ہے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ خدمت رافضیت کی ہو رہی ہے یا سنیت کی ہو رہی ہے مختار محترق ابن عدی دی ہے جلیا سڑیا شیئر صاحب و اخبار شیوں کی روایتیں خبریں پیش کرتا ہے آگے میں نے اب ابن میں اس کی یہ ساری حالت اس وجہ سے بیان کی تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اس درجے کا خبیص بندہ ہے تو میں آگے اپنی کتاب میں اس کی روایت کیوں لکھوں یہ لفظ ہیں وہ امنما وسقف ہوں یہ ان وکر تاکہ نوبت ہی نہ آئے جب پتہ چل جائے گا اتنا بڑوا خبیز بندہ ہے تو اس کی روایت کیوں ذکر کروں آگے مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے کہ یار اس کی کوئی روایت تو ذکر نہیں کی جس میں, جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو مجھے کیا ضرورت ہے اس کا تو سارا حال ہی یہی ہے کہ سوائے جھوٹ کے بولتا ہی نہیں اللہ, اللہ! مبارک ہو بھائی شبیر آپ کو اور مبارک ہو جناب شفیع کاڑوی کو اور مبارک کو تمہارے مقررین کو سچے امام حسین سچے امام حسین کے لیے بیٹھتے ہیں اور سارا جھوٹ سناتے ہیں لاکھ لانت ہے ایسی بکواس کو کیا عجیب کیا عجیب خدمت ہو رہی ہے حال بہت سچوں کے لیے ممبر پر بیٹھنا ہے اور سنانا جھوٹ ہے کوئی اس کے مجھے نہیں ملتی جو میں اسدیلا صاحب سا بندہ تھا تو اس کی خبری باتیں جو ہے نا حدیثیں نہیں ہیں اس کی یہ تاریخی اخبری باتیں وہ اس کی ایسی ہیں اتنا اتنا مکروہ اور گندی ہیں کہ میں ان کو ذکر کرنے پسند نہیں کرتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اللہ جی کیا لا صاحب وہ دکر کتاب الموضوعات ابن جوزی کی کیا بات بولو تو صحیح نا کربلا کے حق میں سب سے زیادہ زور شور سے بولنے والا شخص کتاب لکھنے والا یہی ہے ابن جوزی وہ بھی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ان کی کتاب ہے کتاب الموضوعات اس کے اندر لکھتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو صاحل ابو صالح الخل و ابو مخرف کھلو ہم سارے کے سارے کون ہے کذاب کا مطلب ہوتا جھوٹوں کا استاد خالی جھوٹا نہیں کزاب مالکان الحجہ فی بجان المحجہ اللہ اکبر ایک بہت بڑے سکا محدث مسند ہمبلی امام غس کے زمانے کے قبوام السنہ جن کا لقب ہے ابو القاسم اصفہانی اللہ تعالیٰ نو اماں بخاری کی طرح حدیثیں صنعت کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں اما ماں روا ہاں ابو ابو مخنا وغیرہ میرا روا فل فلاں اعتماد اب روایت ہے فرمائیے جو ابو مخنا وغیرہ اس طرح کے رافی لوگ روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی روایتوں پر تو ذرہ برابر اعتماد نہیں میزان العتدال آ گئی لوت بینج مخنف اخباری طالف اور مقام پر لکھ رہے ہیں برباد ہلاک ہونے والا شخص ہے لا لاجو فکو اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا حالک ہے القاموس المحیط لغت, لغت عربی کی مشہور دنیا کتاب ہے امام مجد فیروز آبادی رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں خی نون فے کے مادہ میں وکمبر ابو مخنف لوت بن یاحیا اخباری شیعی طالف متروک کیا کیا مبارک لفظ ہے المگنی فرض فرض المغنی فی و فی امام ذہبی کی لطبین بن پل ابو, ابو مخلف ثاقف تارا کہ ابو حاتم وہ کالت دار قدری رعیف دیوانترو کی امام زابی کی ہے لوت بن جہیا ابو مترو کالت دار قدرت ضعیف لسان المیزان میں حافظ ابن حجر اسکلانی ہی لکھتے ہیں اخباری لا یوسف حوالے تارا گئے امام ابو عبید آ ابو امید جری حنبلی جو امام ابو داود کے شاگرد تھے جنہوں نے ابو داؤد حدیث کی کتاب لکھی ہے فرماتے ہیں میں نے ابو داؤد سے پوچھا ابو مخرف کے متعلق بتائیے یا دہ ادھر دیکھو امام ابو داود نے کیا کیا کیا نفا دوں ہاتھ جھاڑا اور فرمایا سالانہ اس بڑھوے کے متعلق کوئی بندہ پوچھے گا رہ کر امام سجوتی آ گئے ہاں ہاں ہاں ہاں کون آ اللہ مسنو آ فرماتے ہیں لوت والکلبی بھی وہ خدا خیر کریں بزرگوں کی اور پھر بانی کی بندش کی کہانی بھی اسی بھڑوے سے لے کر ان حضرات نے لکھ دیکھ اس کو کہتے ہیں قائدہ تو بیان کرنا لیکن قائدے کی مراعات نہ کرنا یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ منتقل جو ہے وہ پکا خطا فل فکر سے بچاتا ہے پھر سوال ہوتا یار وہ خود تو کافر مشرک تھے منتقل بنانے والے یار وغیرہ سال او یار اصل بات یہ ہے کہ ادھر کہتے ہیں نا تاثر و مراد تو وہ مراد نہیں کر رہے انہوں نے کی اگر رعایت کرتے اس کا لحاظ کرتے تو پھر تو وہ ہدایت پر رہتے تو یہی حال ہے لکھ دیا اس بھڑوے کے متعلق لیکن رعایت نہ کی اس کے حال کو نہ دیکھا پتھر کس حال میں بیٹھے تھے تو بارہل امام سجیوتی نے بھی تاریخ الخلفا میں ہاں یہ مبارک قصہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے تنزیح الشریعہ ایک کتاب ہے امام اب نے الراک کی عراق عراق راک نکالنے والے لوت میں نہیں تالف آخری شیو کا حوالہ كتاب کا نام ہے الموضوعات في الاخبار والآثار هاشم معروف حسيني شيبي لکھ رہا هذه الروايه عيب انها من مرويات بمخنف وقد ضعفها السنه والشيعہ ولم يوثق بمروياته कहता है یہ جو روایت ہے نا اس کے آئیب کے لیے اس کے غلط ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ یہ جی ابو مخنف کی روایتوں میں سے ہے اور ابو مخنف کو اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی روایتوں پر کوئی اعتماد نہیں کیا یہ شیعہ لیٹ رہا ہے اس کتاب میں الموضوعات فی الاخبار کوئی کسر رہ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے بزرگ کو ڈاکٹر لاہوری وغیرہ اور آپ کے جتنے مقررین حضرات ہیں اور ہندوستان کے یہ اپنا امام مانتے ہوں اور پھر میری مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں کہ ہمارے امام کی توہین کر دی لیکن اس امام بھڑوے کا کیا کریں کسی امام نے اس بھڑوے کو چھوڑا نہیں ہے ایسی عجیب بات ہے جس بھڑوے کو کسی امام نے نہیں چھوڑا اس کو اگر کوئی امام مانتا ہے تو غانت ہے اس کے ماننے پر اب میں وہ روایات نہیں سناتا وہ کافی ساری لمبی ہیں لیکن میرا ایک دعویٰ ہے بس جو شروع میں کر دیا کیا کہ اے ہندوستان والو یہ سارا ہند ہے پاکستان سارا یہ ہند ہے اے اہل ہند اہل افغان دلہ یاری ادھر ادھر کوئی بھی بڑوا بیٹھا ہے وہ ایک سند دنیا سے لائے صرف ایک جو ابو مخنف کے بغیر ہو اور پانی بند ہونا اس میں موجود ہو میں چیلنج کر رہا ہوں میں سب کچھ چھوڑ دوں گا یہ مفتی بے توفیق صاحب او اندھے مفتی کیسے نے تجھے مفتی بنایا کہاں سے تون نے پڑا تجھے, تجھے پتا تاکہ کیسے ہوتی ہے ڈنگر کہ کیا جمع کیا ہوا ہے الخبار بویا تو تلگ فلا فلاں تجھے تمیز نہیں ہے حوالے جمع کرا ادھر وہ حوالوں سے سندہ نہیں بنتی سرد اور چیز ہے روایت حوالوں سے مضبوط نہیں ہوتی روایت صنعت سے مضبوط ہوتی وہ ڈنگر ہمارے ساتھ الجھنے والے ڈنگروں اور جانتے ہو کچھ تمہیں تمیز نہیں ہے دس کتابیں ہیں بیس کتابیں ہیں اس نے اس سے لے لیا اس نے اس سے لے لیا اس نے اس سے لے لیا اس نے اس سے لے لیا اور پہلے نے کسی سے نہیں لیا یا لیا کسی سے تو دلمانے کا وہ دجال تھا میں خنف تو کیا کہو گے اب ثابت ہو گئی اگر تمہارے اندر علم کا کوئی قطرہ جوش مار رہا ہے ادھر ایک سب پگڑی والوں کا بیٹھا ہوا ہے مفتی وہ بھی وہ فلنگ فلاں, فلاں پتہ نہیں کیا کہانیاں جوڑتے ہیں وہ شرم کرو میں ایمان سے کہتا ہوں اب سارے مل کر سر جوڑو سر جوڑ کر میرے سوال کا جواب دے دو ختم بات ہی کہاں اگر میں بات ساری ختم نہ کروں میں چشتی نہیں ساری بات ختم کر دوں گا ورنہ کیوں جب تم جانتے نہیں کیوں بخبار مارتے ہو اب وہ جب پانی بند ہی نہیں ہوا کیا بنے گا تمہاری سبیلوں کا جس میں مولا کا پیشاب ڈالا جاتا ہے جس میں آب آشا ڈالا جاتا ہے آب آسما یہ دو مانا ہے <تصفح> ایک آشا مارا جاتا ہے مومنوں کے <تصفح> اندر اس آشا سے نکلا پانی وہ سبیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ایک آسا کا پانی کتنا بابرکت پانی پی رہے ہو اگر ایسے سچوں کے ساتھ ایسا کرو گے جھوٹ کے پیچھے چلو گے تو یہی پینا نصیب ہوگا اور کیا ہوگا پیو پیو سبیل پیو یہ کوئی امام کی سبیل نہیں ہے پہلے ثابت تو کرو کیا لگا وہ امام پر پانی بند ہو گیا سبیل چلاؤ سبیل چلاؤ اندھا ایک لطیفہ جو شروع شروع میں میں نے بات لکھی ہے حضرت عباس کے متعلق کہتے ہیں بازو کاٹ گئے یہ اس بھڑوے نے کہانی لکھی ہے ابو مکھنب اگر کسی اور کے پاس ملے میں ناک کٹا دوں گا عجیب بات یہ ہے کہ اسی بھڑوے نے عجیب باتیں دو لکھی کتاب وہی المک ایک کتاب ہے دجال کی کتاب ایک ہے اسی کتاب میں لکھا ہے نہر فراد پہ جاتے ہیں مشک لے کر آ رہے ہیں تیر مارا دوسرے بازو میں لے لی مشک پھر مارا دانتوں میں لے لی اخیر مارا تو شہید کر دیا اب اسی بھڑوے کی دوسری روایت وہ بھی اسی کی کتاب میں ہے چالیس پچاس بندے حضرت عباس کے ساتھ گئے پانی لینے کے لیے تیس مشکے بھر کر کامیاب ہو کر امام حسین کے پاس لیا وہ تو ڈا کھانا خراب وہ تیرا کوئی نام مراد مردود شیتان ادھر وہاں شہید کرا رہا ہے بازو کٹوا رہا ہے ادھر لے کر آ رہے اور اگلی بات سنو ایک یہ بھی تماشا ہے ہمارے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے بندوں نے حصہ ڈالا ہے اس میں ہمارے ایک محدث ابن حبان توسیق کے اندر ویسے ہی متسائل شمار ہوتے ہیں ان کی توصیق کوئی حیثیت نہیں رکھتی علماء کے ہاں انہوں نے کتاب السقات لکھی ہے اس کے اندر حضرت عباس کو سکا جی حضرت عباس کو کہا جاتا ہے مشکیزے والا پانی لینے گئے آپ سمجھنا وہ کیا لکھ رہے ہیں ابو بکھنب کی کہانی سن لی وہ بھی ابو مخنف کی ہی کہانی ہے لیکن انہوں نے سند ذکر ہی نہیں کی ہاں ہاں چوتھی صدی میں بیٹھ کر سند نہیں ذکر کر رہے لکھ دی اب کیا عجیب بات نیا شوشا چھوڑ دیا حضرت نے مہد صحیح نے خجبان نے نیا شوشہ چھوڑ دیا کیا امام حسین لڑ رہے تھے دوران قتال پیاس لگی حضرت عباس اور ان کے بھائی کو بھیجا خیمے سے پانی لاؤ برتن میں کہاں سے پانی لاؤ خیمے سے برتن میں ادا بتن کے لفظ ہیں وہ لائے پانی پیش فرمایا پینے لگے تو ظالم نے تیر مارا حلق میں وہ سارا پانی روڑ گیا ذہ ہو گیا اچھا عجیب بات ہے ادھر بازو کٹ گئے دوسری بات میں تیس مشکل آ گئیں اور حضرت سنی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے سچ میں یوں حصہ ڈالا اس نے کہا نہیں جی بات ہی اور تھی امام حسین تو اس وقت پیاس میں لڑ رہے تھے لے کر یہ جی آئے پیالہ تو پہنچ گیا لڑائی کے دوران پینے لگے تیر لگ گیا اب ظاہر بات ہے امام حسین کے متعلق لکھا ہے وہ شہید ہو گئے تو پیچھے کون بچ گئے حضرت عباس تو حضرت عباس کب شہید ہوئے خدا جانے امام حسین کے شہید ہونے کے بعد حضرت عباس شہید ہو گئے خدا جانے کب شہید ہوئے وہ نہر فراط پر شہید ہو رہے تھے تو کربلا کا ہنگامہ لڑائی یہ شروع ہونے سے پہلے یہ سے پہلے اور اب حضرت ابن ہبان نے کیا رنگ دکھا دیا نہیں یہ رہ گئے تھے باندھ میں شہید صبح اللہ اس سچ کی کہانی کو سلام ہو اور جنہوں جنہوں نے ان کو لکھا ہے خدا جانے خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے جھوٹ کو لکھنا بھی حرام ہے کبیرا بولنا کبیرا خدا خدا ہے بندہ نہیں ہے وہ کسی کا بندہ نہیں ہے اگر وہ کہہ دے جو جی جھوٹ کیوں لکھا تھا اس جھوٹ کی وجہ سے تم نے لاکھوں مسلمانوں کو چکلے کی باراتی میں نے ڈال دیا عقائد برباد کر دیے اس سے برباد کر دی، کیوں کیا جواب دیں گے اگر امام سیوتی سے خدا پوچھ لے تو انہیں خود لکھا تھا یہ قبضہ ہے اس کی روایت پر اعتماد کر کے تاریخ الخلفا میں کیوں لکھا اگر امام ابابی سے پوچھ لے تو نے تو خود لکھا تھا یہ جی ایسا قبیس بندہ ہے کسی سے پوچھ لے ابن کثیر سے پوچھ لے کیا جواب دیں گے آج کے بعد حضرت عباس کو علمدار نہیں کہنا سب جھوٹ کی کہانی ہے کوئی جھنڈا نہیں اٹھایا انہوں نے پانی لینے ہی نہیں گئے پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور حضرت عباس کو سکا پانی پلانے والا نہیں کہنا پانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے باقی سب روایتیں اس بھڑوے کی میں نے جمع کر دی ہیں ہاں جی پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا حرف آخر ہے اگر کوئی دنیا کا ایک دو لاکھ کروڑ سب جمع ہو کر صرف اس سوال کا جواب دے دیں میں سب کچھ ترک کر دوں یہ لاہوری ڈاکٹر کا ایک ڈنگر اٹھا وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہنے وہ ہے وہ خدا کا خوف کا وہ ہے پر خدا کو تم مانتے ہی نہیں ہے تم لوگ مانتے ہو خدا کو مانتے تو انگریز کو مانتے تو خدا کو مانتے تو ان لانتوں کو مانتے تو جن کے غلام ٹٹو مان کر بیٹھے ہو بےغیرت بڑوے خدا کو ماننے والا کسی انگریزی کتے کا نعرہ نہیں مارتا یہودی کتے کا نعرہ نہیں مارتا جو یہودیوں کے ٹٹو حکومت تھے ان کے نعرے مارتے تمہارے حسین یزید کی بیعت نہ حسین نے کی ہے نہ ہم نے کی ہے وہ بے غیرت جن کی بیعت تو نے کی ہے تمام دنیا کے کافروں اور بروں کے برے القاب اکٹھے کیے جائیں تو جن کو امام بنا کر بیٹھا ہوا ہے جن کی موافقت میں نعرہ بازی کرتا ہے وہ سارے برے لقب اس بڑوے کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کریں گے یہ اتنا خنزیر لوگ ہیں اتنے اتنا خنزیر لوگ ہیں لے کے ہے آگے جن جن کی پوچھتا ہوں سنتا ہوں مر گئے ہیں، یہ کہوں بھی مر گئی ورنہ تم, تمہیں ممبر پر بیٹھ دیتے تمہارا منہ جوتوں سے پیٹتے تم تو گساخ ہو پاک رسول کے دشمن مخالف اور مقابل ہو رسول نے لقب دیا دین کے خادم کو عالم تم نے رسول کا لقب قبول نہ کیا ڈکٹر خود کو کہتے ہو جتنے ڈاکٹر خود کو کہتے ہیں یہ رسول کے مقابل رسول کے دشمن رسول کے مخالف منافع لیکن غالت ہے ان لوگوں پر جو ان لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہیں یا ممبر پہ بٹھاتے ہیں یا مسلح پہ بٹھاتے ہیں اور لاکھ ذانت ہے بےکارت رسول کو کیا منہ دکھائے گا کتا صرف ایک بات کا جواب دے بس دلے جو ماں کے ساتھ چودتا ہے ماں کو چودتے ہیں ان کا لقب تمہیں عزت دیتا ہے اور رسول کا دیا ہوا لقب تمہیں بے عزتی دیتا ہے لاکھ لانت ہے تمہاری عزت پر ڈوب کے مر جاؤ انگریزی کتے جتنی تمہاری قدر نہیں ہے کیا نہ ہے اسی یہی نہیں سکتا آخر کسی بھڑوے نے کہا وہ ادھر کڑوا پانی تھا اور ایک میٹھا پانی تھا میٹھا انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور کڑوا کھلا تھا اس بھڑوے سے اتنا پوچھو ہوئے اندھے اس کا تو نام ہی دریا فرات ہے فرات دریا اس کے کنارے پہ یہ کربلا ہے تو یہ تو قانون ہے کہ دریا کے ساتھ ہمیشہ پانی میٹھا ہوتا ہے اور فرات لفظ کا معنی ہی میٹھا پانی ہے اور یہ قرآن پاک میں ہے حید اللہ فرماتا ہے دو سمندر ہیں یہ بہت میٹھا ہے اور وہ بہت کڑوا ہے تو میٹھے کو فرات کر رہے ہیں اس دریا کا نام ہی فراط اسی وجہ سے ہوا کہ اس کا پانی کمال میٹھا ہے کب ہو سکتا ہے کسی لوڈے پر لوڈا ل بول رہا ہوں مناسبت سے ان کی کسی <تص> لوڈے پر یہ میٹھا کڑوا اثر کر جاتا لیکن جو آج جنازا نکال دیا وہ تو نہ میٹھا رہا نہ کڑوا رہا سرے سے پانی کا مسئلہ ہی نہیں بنا اب مرو مرو جل جل کر مرو سڑ, سڑ کر مرو ایک دوسرے کے منہ پر تباکے مارو کہ اس کے ساتھ کیوں پنگا لیا خدا پک پر فرض ہے اس نے اپنے فضل سے فرض کیا ہے جھوٹ کو کھولنا اتنا عرصہ چلتا رہا اور دگار نے مہربانی فرمائی آخر جھوٹ کا جنازہ نکال دیا نکال بس اس سے سوچ لو کہ ہمارے مقابلے میں آ کر کسی کو شامت ہو تو اپنی خدمت کروائے ہمارے ساتھ تو اتنا تائید الہی ہے میں تو حیران ہوں کہ سچ دنیا میں کہیں پڑا ہوا ہے وہ ہمارے انتظار میں ہوتا ہے اور آج یہ بات ہے جھوٹ جہاں بھی پڑا ہے وہ آج کے بزرگوں کے انتظار میں ہوتا ہے پیر صاحب کیا بات ہے بھول گیا مجھے حضرت صاحب مقرر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے چھوڑیں اپنی عادت مت خراب کریں یہ جھوٹ کہتا ہے انہیں مت بھول کر کہیں سچ کی طرف چلے جاؤ نہ نہ تو توبہ اللہ اجلّہ شانہ ہمیں محفوظ رکھا